الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونوذب بالله من شرور ان حسن سوءات اعمالنا ما ياد الله فلا مغيث الا هو ما فلا اجل ما شاء الله لا إله الا الله وحده لا شريك له نشهد ان محمدا نبو هو عما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله المحمد الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا بشروب الجنة التي كنتم توادون اخروا وليا في الحياه في الدنيا وفي الاخره لكم في الدنيا ما تشتهون ولكم في الاخره ما تدعون ظلم من موفور وخيم ملخصوا قولكم من من دعى الى الله عامل صالح وقال ان من المسلمين ولا تستقبل حزنته ولا السيئه انت قابل الذي يقسن فَإِنَّ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَتُهُمُ اللَّهُ وَلِيُّهُم حَمِيد وَمَا لِقَاءَ إِلَّا لِلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا لِقَاءَ إِلَّا ذُو حَظٍّ نَضِير أَيْنَمَا انْتَكَ مَعَ الشَّيْطَانِ الزُّؤْمُ فَاسْتَغْفِرْ لِلَّهِ نَوْهُ سَمِيُّ لَدَيَّ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ موسم بھائی اور دوست راستوں میں فرمایا گیا یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب،, رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے اس پر جمع رہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان کو خبریاں دیتے ہیں کہ تم تم خوف نہ کرو اور تم غم نہ کھاؤ اور تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا اور نہ ہنو الم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں فی اور آخرت میں تمہارے ساتھی ہوں اور آخرت میں آخرت میں آپ کو مو کا مانگا اور جی کا چاہا دیا جائے گا اور بڑے اعزاز کے ساتھ ظلم رفوریم بڑے اعزاز کے ساتھ جس طرح کے مہمان کو دیتے ہیں یہ پہلی بات ہے یہ پہلا مضمون ہے سورہ حامی مسجدہ کا جس میں تکمیل شخصیت اپنی شخصیت اپنی ذات کا بننا اور اپنے حال کا درست ہونا ہے اور اس میں جو نقطے کی بات اور کلیدی بات بتائی گئی جس آپ کے کی پوائنٹ کلیدی بات جو بتائی گئی کلیدی بات جو ہے وہ بتائی گئی چندرادی نقال رلاسلمست اللہ کا رب ہونا یہ بات حاصل ہو اور اس پر جم جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کفت ربوبیت کے یقین اس پر جمنا گویا یہ توحید صفاتی کا ایک مضمون ہے تو انسان کی شخصیت جو پختہ ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے اور اس میں قوت آتی ہے وہ توحید سے آتی ہے جب انسان کا سہارا مضبوط ہو جائے تو اس کا حوصلہ مضبوط ہو جاتا ہے مجھے یاد ہے میں چھوٹا بچہ تھا سودا خریدنے کے لیے مجھے گھر سے لے جا میں چلا گیا وہاں دکان جس سے ہم سودا لیتے تھے وہ دکاندار نہیں آیا اسے دکان بند تھی اب سودا ہم نے سے لینا ہوتا تھا میں اس کے آگے کھڑا ہو گیا دکان کے آگے ساتھ والی ایک رانی کی دکان تھی ساتھ والی سبزی کی دکان تھی اس کے بھائی کی سبزی جو گاؤں کے میوے پھل وغیرہ ہوتے ہیں جنگلی انجیر انڈھیریاں اس کی دکان تھی تو ایک رہنے والا ذرا بازدار تھا سبزی والا غریب تھا بچارا گھر میں بھی چھوٹا بدن بھی کمزور اس کی لڑائی شروع ہو گئی جب لڑائی شروع ہوئی دوسرا آدمی وہ گالیاں دے رہا تھا اور باہر رہا تھا وہ ڈنڈا لگے کے پیچھے آ رہا تھا غسل بلاس کر کے گالیاں دے رہا تھا وہ آگے سے کوئی چون چون کر رہا تھا ایسے ذرا کچھ بیچ بچاؤ اپنا کچھ دفاع کرتے ہوئے کچھ دو باتوں کے جواب دے دیا کچھ اس کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ نہ لڑ سکتا تھا نہ چھوڑ سکتا تھا بس ابھی لگے ہوئے تھے اتنے میں مہاراج دکاندار تک رہنے والا وہ کچھ اس کا بڑا بھائی تھا اس نے جو آ اپنا سودا اتارا رہا تو چھوٹے نے کہا گلاب نے کہا oh, لالا راہ پر کیا اب لال آ میں دیکھ تو میرا مقابلہ کون کرتا ہے ڈنڈا لے کر آ گیا ہوا تھا کہ بس شہر بن گیا ابھی تو تھوڑی دیر پہلے چو کر رہا تھا اٹھ ہی نہیں سکتا ہل نہیں سکتا تھا ایسے الفاظ بول رہا تھا کچھ وقت گزر جائے اس لائٹ ابھی ایسا شہر ہو گیا ڈڈا لے کر کھڑا ہو گیا حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے چرم پر مضبوط سہارا اس کو مل گیا نا لالا رام تو لالا کا مضبوط سہارا جس کو ملا آدمی کی جو ہے ذوق ختم قوت بھال اور ندر بخ کی چھوڑ شہر کی طرح اڑانے لگ گیا آدمی مشک... مسئلہ مشکل ہی اور اب اوبیت والا ہے کھاؤں گا کہاں سے گزارا کیسے کروں گا ایک تو مجبوری ہے ایک تو مسئلہ ہے اٹکا ہوا سب کا ایک آدمی گالیاں دے رہا ہوتا ہے جسے چپ ہو رہا تھا آدمی بڑی بےغری کی جی بولے ہی جس کے آگے تو کہتا ہے کہ وہ اس کے آگے بولوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے چل ہمارا ایک سیمینار تھا احمد آباد میں قرآن کانفرنس اس میں ایک معزز مقرر نے بتایا کہ فرائید فرائید جو کہتا ہے کہ سب سے اسٹرانگ مار, مار, مار, مارٹی ماٹیویٹو فورس انسان کے اندر جو ہے سب سے مضبوط قوت عمل انسان کے اندر وہ سیکس ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ, کہ مضبوط قوت عمل جو انسان کو عمل پر مجبور کرتی ہے اس کی ساری زندگی کو رخ پر ڈالتی ہے وہ سیکس ہے قوت جنسیا قوت واہ مرد کی عورت سے ملنے کی چاہت عورت کی مرد سے ملنے کی چاہت بائٹ کا مل تو یہی ہے فی یہی ہے کہ انسان سیکس کے لیے کام کرتا ہے ارادی غیر ارادی چھوری لا چھوری طور پر یہ سیکس کے قوت محرکہ کے نیچے استعمال ہو رہا ہے تو ان سے جس پر کھانے پر بیٹھے ان کے نے پھر سوال کیا میں نے کہا کہنے کا وقت ہے میں کہا جی یہ فائٹ بچارا کہ تو اتنی سوچ ہے اور اتنی چیز کو اس نے دیکھا ہے پرکھا ہے برتا ہے سمجھا ہے اس کے پاس وزیر کو سمجھنے کے حالات ہی نہیں آئے ہیں نصف العین جو ہوتا ہے نظریہ نسب العین آپ کا عقیدہ یہ کیا مال جہ با سب سے زیادہ موٹیویٹڈ فورس ہی ہوا کرتی ہے یہ چیز کو آدمی نصب العین اور مقصد بنا لیتا ہے دو کے میں لڑائی ہو رہی تھی وہ دوسرا پہاڑ والا ہے تو یہ کوئی آدمی کو لڑنا چاہے نا ویسے ہو سکتا ہے یا دوسرے ہو ہے تو کیسے نہیں بول رہی تھی دوسرے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو سکتے دوسرے لڑایا کیا ہو جائے گا کیا کہا تم نے اونچا ہے کہاں پر ہے بس لڑائی شروع ہو جائے گی تو ارے کہتا ہے کہ اگر میں اس کے علم کو بڑا مان دوں تو بری پوکھتی ہے شر میں توڑ سکتا ہوں پشت نہیں توڑ سکتا پشتو ہے پختو ہے پشتو زبان کی غیرت نہیں پشتو تو ٹوٹتی ہے سر پھوڑ سکتا ہوں غیرت نہیں پھوڑ سکتی آپ پٹھان ہر ایک قوم سے کوئی کام کرتی ہے اس... اس کی ماٹیویٹ فورس ہوتی ہے پنجاب میں کام کرائیں گے تو ڈرائیں گے ڈرائیں گے آپ کام نکالتے چلے جائیں گے آپ ڈی سی ہیں وہاں پر آپ ایس پی وہاں پر کچھ بھی ہیں ڈرائیں اور کام چلائیں نہیں صبح سرحد میں غیرت دلائیں کام چلائے غیرت دلائیں کام چلائے دلاؤ کام چلاؤ ڈراؤ آدمی وہ کاب سب ائیوڑ میں ہم تھے تو وہاں جماعتوں کے امیر بنا رہے تھے تو جتنے پٹھان تھے ان کو سب کو نے منتخب کیا ان کو امیر بنا میں بڑا خوش ہوا کہ ہمیں بڑا اعزاز دے رہے ہیں بڑی ہماری قدر ہو رہی ہے جب بھی کیا ہمیں امیر بناتے تھے بڑے خوش ہوتے تھے ایک دفعہ تو مشورے میں ذرا امیر بنانے کی وجہ پر بات ہو گئی کہ پٹھانوں کا امیر کیوں بناتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ بہت فلانا پنجاب والے کو امیر بنائے اس کو پٹھان کو چھوڑے تو وہاں مشورہ ماننے تو پٹھان ایسے بھی نہیں ہے تو ابھی بناؤ اس کو ایسے بھی بس ابھی بناؤ پھر چلائے گا ہمارے چلائے گا میں نے کہا اچھا یہ جو ہے تم میں سمجھتا تھا کہ ہماری کوالیفکیشن ہے یہ ہماری ڈس ڈسکوالیفکیشن ہے جو تم ابھی بتاتے ہو ہمارا اعزاز نہیں ہے یہ بارے شر سے بچنے کے لیے امیر بنایا جاتا ہے جی؟ کوالیفکیشن نہیں ہے یہ ڈسکوالیفکیشن ہے کہ اس کو امیر بناؤں اللہ خیر عرض کی، کیا بات کرنی تھی جس, جس کو تو علم اور دوسرے والوں نے علم گھر اور دوسرے گھر کا بڑوں کو نسبلین بنایا ہے سب توڑتا ہے پشت نہیں توڑتا آ رہے ہیں کوئی نسبلین ہے میرا پہاڑ پڑا ہے میرا پہاڑ پڑا ہے کوئی نسب ہے تو چھوٹے بچوں کی اس کا جگہ ہے یہ کھلونا میرا یہ پتنگ میرا یہ پتنگ میرا کسی کو باہر کر سر پر خون بہ آیا ہے پتنگ آیا آ پتنگ ایک آدمی ہاتھ مارتا ہے پھاڑ کے پھینک دیتا نہ پتنگ رہا نہ کچھ اور دونوں کے سو سر کے خون بہ رہا ہے <laughs> بچوں کا نسب ہے نا ایک کوئی نسبل ہے نہیں جب انسان کا نسبل ہے اللہ تعالی کی ذات الجلال بنتی ہے اللہ کی رضا بنتی ہے عقبان نے کہا دردشت جنوں ایمان جبرائیل زبوں سا دے دردشت دردشت جنوں ایمان جبرائیل زبوں سا دے یل زام بکمندا ورے ہمت مردانہ کہ میرے جنوں کے جنگل میں جبرائیل تو ایک پھسا ہوا شکار ہے اور ہمت مردانہ تو تو کمان ڈال اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات, تعالی کی ذات کو کمن کو قدیا جس نے اللہ تعالیٰ کو پنجا مار کے پکڑا پکڑنے کا ایک طریقہ اس کے بات پکڑتا ہے نا پنجا مارنے سے صاحب رحمت اللہ فرمایا امام نے جو اپنے جوڑی استاد صاحب سے پڑھا تو ترجمے کو کہا منگول مور بھی منگول کر رہے ہیں کسی آج کسی کو چمٹ جانا سہذا پکڑ لینا کہ یہ دام پک بندا اور مردانہ تو تاکہ بڑھ کے مار اور وابستہ اور جڑ جا اللہ تعالی کی ذات سے اور پھر ایک جو پانی کا کترا ہے سمندر سے باہر تو پانی کا کترا ہے کوئی سیت نہیں ہے تھوڑی دور چمکی بحثیت ہو گیا جب اس کا ساتھ سمندر کا ہوا تو جہاز کو والی لہر بن گیا وہ پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھتی ہیں جب سمندر میں تو جہاز کو ایک ایک کلو دو دو کلو یا پیچھے پھینکتی ہیں آگے پھینکتی ہیں دائیں پھینکتی ہیں بائیں پھینکتی ہیں چل ہی نہیں سکتا مسلمان کی جو قوت ہی قوت تو عید ہے اللہ کے تعلق کا اس کا سہارا ہے تو شخصیت کی قوت وہ اس کی قوت توحید میں ہے جتنا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے جتنا اس کو اللہ تعالبات اعتماد ہے جتنی اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی ہے اتنا ہی اس کی شخصیت میں قوت ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے اللہ تعالیٰ کی قوتوں سے اللہ تعالیٰ کی صفات سے سفادہ کرتا ہے اور اپنی قوت دعا سے اللہ سے مانگ کر فیصلہ کراتا ہے ایک زاوی الد اللہ تھا نا ان کو تقسیم میں ایک بنجر زمین دے دی تھی ان نے صبر چور کر کے قبول کیا اسے اب نے غلام کو ساتھ دے گئے ایک جگہ مسالہ بچھایا اور نماز پڑھی اور دعا مانگی مانگی مانگی پروٹے خادم سے کہا غلام سے کھودا سیرب کھودا پانی کا چشمہ نکلا ساری زمین شراب کل بنجر تھی آج شراب سے تو اکرام رضاء اللہ علیہ مجمعین کا اونچا جو مقام ہے ان پہ چند باتیں خاص ہیں سب سے بنیادی بات تو انہوں نے حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں صفات کو دیکھا ہے اور بعض اوقات ایک نظری آدمی کو فیصلہ کر دیتی ہے اور ایسے اس ایسے ہوش و, و پڑھا دیتی ہے کہ بس آدمی کسی کا نہیں رہتا اسی کا رنگ برنگ جاتا ہے نتیفے کے طور پر آپ کو بات کہوں میں حضرت بلال صاحب کی مجلس میں تھا تو انہوں نے بیان ختم کیا لوگ بکھر کر بیٹھ کے آپس میں باتیں شروع ہو گئی مطلب شوق ہے ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں آتی تھی بڑی بہت لوگ ہوتے تھے آف دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں کر میرے کان کمزور ہے تو لوگوں کو خیال ہوتا ہے اس کو بات نہیں سنائی دعا کی مجھے اکثر باتیں سنائی نہیں دیتی اور اس بات میں وہ سر تو کہتے دو ہزار روپے تو اس کو کہہ رہا ہے کہ دعا خبریں ہوگی کہ نہو گو بھائی دو ہزار روپئے بہت باتیں کی نا تو میں اصل خود بخود کہے کے گا کہ دو باتیں کرنے سے دو ہزار روپے میرے ادا ہوں دو باتوں پر دو ہزار ادا کرنے کو تیار ہے حافظ صاحب جگہ پر اتنی کشش ہوتی ہے نا صابیت حالت ایمان کی ایک نظر ہے اور, اور سیکھ نظر نے جو ہے تو کہاں سے کہاں تک پہنچایا ایک بات نہیں کہا ہے کہ دونوں مراد پا گئے عقل زیاد جستو ایش خزور اس طرح ان کی نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اکل زیاب جستجو عشق خزور اس طرح کہ ایسی ناز والی نگاہ ہے کہ جب پڑی تو اس ہے عقل جس کا عقل عقل کیسے پڑتے ہیں عقل جو عقل گیا آپ جستل جیسے جیسے غائب ہیں وہ جستجو میں لگے ان کے پانی کی کوشش کرتی ہے بٹکتی ہے پریشان ہوتی ہے عقل کا راستہ اور اس حضور اس طرح پیش ہے وہ آدمی کو سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے حضور میں لے آتا ہے اگر سے اس نظارے سے بھی شراب اور بے چینی دور نہیں ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے لیکن لا کھڑا کر دیتا ہے نظارے پر تو یہ صابعت ایک نگاہ ہے والد ایمان میں صحابہ اکرام کی رضانہ اللہ علیہ مجمعین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام پر پڑی ہے ایک نگاہ ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ شوقی تو دل بری کیا ہے اور خاص سفات صاحب اکرام کی کیا ہے خاص صفات زیر قوت توحید ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ مبستگی اور اعتماد اور غیر اللہ کا بیسیت ہونا اور گھاس تنکا ہونا یہ ان پر کھلا ہوئے ہیں دراز دیکھا کے کنارے کھڑے کیے لشکر کو پول ٹوٹے ہوئے ہیں کشتی نہیں ہے اور گھاس کو پار کریں گے کیسے پار کریں گے نے کہا یہ قطرہ ہے یاد یہ پانی کا کترا یہ میں ڈبو سکتے یہ کہ میں ڈبو سکتا کیسے پاس کریں گے میں کیسے ہی پاس کر پائیں گے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی نے پار کیا اور پار کیا اس کو گھوڑے ڈالے کہتے ہم نے پڑھا نام اللہ کا اور ڈالے گھوڑے ڈھالے گھوڑے گھوڑے اور چلے چلے یہاں تک کہ اس کو پار کیا اور پار لگ کر جب کھڑے ہوئے تو یہ البدایہ و نایا تاریخ عربی کی علامہ کثیر کی جو عربی میں لکھی ہوئی ہے ایسے فارسی کے لفظ ہوئے کہ ایران پر نے دیکھا انہیں دیوان آمدن دیوان آمدن تو انہیں عربی عربی کی کتاب میں الگ فارسی والا ہی لکھا ہوا ہے کہ تو دیو آ دیو آ انسان تو ہے دریا کو پار کر کے آ گئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کا ترقی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے یہاں تک ایسا وقت آتا ہے جب غیر اللہ کا مسر ہونا غیر اللہ کی حیثیت ہونا غیر اللہ کی کوئی تاثیر ہونا اللہ کی کوئی قوت ہونا یہ قلب سے ماہ ہو جاتی ہے باطن سے اور اس بار اس کے لیے خواص اشیاء بدلے جاتے ہیں اس خواص اشیاء کے بدلنے کو اور یا اللہ کے ہاتھ پر بدلا جائے تو کرامت کہتے ہیں ہم یا لمسام کے لیے اللہ جائے تو اس کو موجود کہتے ہیں انسان جو ہے یہ اعتماد نہیں کرتا یہ حق نہیں ادا کرتا اس لیے اللہ تبارک نے گلے کے طور پر کہا ہے تو ما قدر اللہ حق کا قدر ہے تم نے جیسے اللہ تبارک کی قدر پہچاننی چاہیے تھی ایسے نہیں پہچانی چاہیے تو انسان کے دیر میں یہ بات کھپی ہوئی ہے گڑی ہوئی ہے دسی ہوئی ہو کہ جس بات کو اللہ تعالیٰ کی ذات تر جلال کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کو روکنا چاہے اس کو کوئی کر نہیں سکتے خود میں پڑھتے ہیں نا قوم اللہ کا بھی شعیل انفو کا لاقت کا دب اللہ والے ساری قوم جمع ہو جائے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکے کوئی فائدہ بھی سوائے اس فائدہ کے جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے اور اگر جمع ہو کر کہیں بشیئن بشیئن اللہ عدر کا بھی شعین لم عظر کا بھشئی اللہ قد دب اللہ علیہ نہیں نقصان پہنچا سکتے تجھے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا ہے ربیۃ اللہ کلام مجب قلم لے کر اٹھ چکا اور جس کردار سبھا پر لکھا گیا تھا وہ خوش ہو چکے تو یہ اعتماد انسان کو ایک ناکابل شکر شخصیت بناتا ہے اور اس کے, کے, کے, کے بادل میں کہتا ہے جس پر انسان کو ایک سکون ایک اطمینان اور ایک حفیعت کیفیت حاصل ہوتی ہے نے رحم اللہ کام ہمارا رب اللہ ہے سبست کاموں پر, پر جمیر رہے تو ان کے ساتھ بات آئے فرشتے نازل کرنے کی تم پر فرشتے نازل ہوں گے تو تسلی دیں گے کہ اللہ تقافو اللہ تعالیٰ خوف نہ کھاؤ غم نہ کرو خوب شروع پہ جلنا دلّت تم تو ہی دیں گے ان کو اور فی حیات الدنیا پھر آخر ہم دنیا آخر کی زندگی میں دونوں جگہ پر تمہارے ساتھی ہی ہیں اور آخر کے بارے میں تمہیں عجیب بات بتائے دیتے ہیں بول گمفی ماتم بل گم فی یا مات تو میں تمہارے جی کا چاہ دیا جائے گا تمہارے منہ کا مانگا دیا جائے گا اور بڑے اعزاز کے ساتھ دیا جائے گا جیسے کہ مہمان کو دیا کر جاتا ہے من و رخیم. یہ بات جب آپ کا حاصل ہو گئی تو یہاں ذات مکمل ہوئی شخصیت بنی اب اس شخصیت کے دن آبادی اپنے آپ آب کو بنانے کی محنت کر لے تو اس کے دنوں فریضہ عائد ہو گیا کہ دوسروں کو بنانے کی کوشش کرے تو فرادی اعمال میں لگ کر ان میں مشق کر کے کوشش کر کے اپنے آپ کو بنانا ہے اپنے باطن کو روشن کرنا ہے سورج کے دن سے بات ہے روشن ہے چالو ہے بغیر معاوضے کے اس لیے جتنا کثیر فائدہ انسانوں کو مادی اشیا میں سورج سے ہو رہا ہے کسی چیز سے نہیں ہو رہا اسی وجہ سے لوگوں نے سورج کو خدا بنا دی خدا بنانے والی ہسو سورج کو بنانے والی تھی چالو ہے روشن ہے اور بلا معاوضہ ہے تو ونہ من اللہ جو, جو روشن ہوگا انفرادی یعنی اعمال میں سر جم کر نے کام کیا ہوا ہوگا کہ اس کا باطن روشن ہو چکا ہوگا کیونکہ روشنی روشنی والے آدمی سے پھیلتی ہے میں ہماری طرح مقرر سے روشنی ہے جو تقریر کر رہا ہوں روشنی سے پانچ آدمی سے پھیلتی ہے جس کا دل روشن ہوا ہو تو روشنی ہو اس کے پاس روشنی کے بعد جو ہے اس کے پاس حرکت ہو باطل حرکت کر کے اپنا پھیلاؤ کر رہا ہے اور حق والا بیٹھے ہوئے اس کو پھیلا نہیں رہا ہے تو اس کی کوتائی ہے اس کی کوتا ہے اس کے پاس حرکت ہو و دو ہو کوشش ہو تاکہ اپنی بات کو پھیلا رہا ہو آگے ان کو چلا رہا ہو ہر سطح پر اس کو غالب کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور بغیر بغیر معاوضہ کے معاوضے کے جو آج دین کا کام معاوضہ لے کر کرے تو سوائے تابدی اعمال کے باقی پر معاوضہ چاہے تھے اس معاوضے کو لے کر صدقہ کرے تب بھی وہ سواب وہ نہیں پہنچ سکتا جو مفت کرنے پر اس کو ملتا ہے نماز داری امام بننا ہے یہ عبادت والا کام ہے ضروری ہے اس پر آدمی معوضہ لے سکتا ہے جائز ہے بلّہ کرے تو ایسا اس ایسے اثر کی کوئی انتہا نہیں اور امامت کا معوضہ لے کر اگر آدمی اس کو خیرات کر دے تو اس کا سواب کو نہیں پہنچ سکتا جس نے کہ مفت امامت کر رہی ہے صدیق عدی اللہ عالم نے خلافت کی تو وظیفہ ہمارے یہاں سرکاری ملازمت کا معاوضہ کو وظیفہ کہا جاتا ہے اور وظیفے کے بارے میں شرائط ہیں کہ وہ اتنا ہی ہے یہ صحیح ہے اس کے خاندان کی ضرورتیں درمیان درجے میں پوری ہو جائیں تو وظیفہ نے لیا اشد ضرورت جب بھی بال بچوں کی سی وہ لی ہے اس سے زیادہ نہیں لیا اور یہ ایک اصول بھی طے کرنا تھا کہ آئندہ کے لیے جو آدمی حکومتی فرائض پر انجام دے رہا ہو اگر بال بچے دار ہے انسان ہیں اس کی ضرورتیں ہیں تو پوری کرنے کے وسیلہ اس کے پاس ہونا چاہیے لیکن جس دن وفات کا وقت آیا وہ سارا حساب کروایا اور حساب کروا کے اپنے ایک زمین کو بیچ کر سارا وظیفہ جو لیا تھا اس کو واپس بیت میں داخل کرایا اصول بھی طے ہو گیا وضیفہ لینے کا اور معاوضہ بھی ادا کر دیا ساری عمر کی خدمت جو خلافت کا جو کام کیا ہوا تھا وہ میں پھر سبھی اللہ کر کے سارا معاوضہ ادا کر دیا اس لیے کہتے ہیں بروز قیامت باقی تین خلفائے راشدین کا بھی حساب ہوگا لیکن ابسدی کا ضلع حساب نہیں ہوگا اگرچہ خلیفہ تھے اور باقی تین خلفاء کو قرب کے اور آخری مناظر شہید ہو کر ملی شادر کی تکلیف اٹھائی گی تب ملی اور بگستی کو بغیر شادر کی تکلیف کے ان سے بڑھ کر مقام ملے ہوئے کیونکہ گردن کے کٹانے سے زیادہ مشکل کام نفس کا کچلنا وہ کیا ہوا ساری عمر گلی ہوئی تنخواہ واپس کر دی اس جگہ پتہ چلتا ہے نصف و جوہرا چلتا ہے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بہت زیادہ خیال آنے لگا کہ تو جا کر فلان جگہ جہاد اور رہا تو شہید ہو جا کہتے ہیں باتوں پر غور کرتا تھا کہ یہ الکائے رحمانی ہے کہ الکائے شیطانی ہے تو یہ بشق ہوتی ہے اولیاء اللہ کی جو باتوں میں خیال آتا ہے اس کو جج کریں اس کو چل. معلوم کریں کہ یہ رحمانی خیال ہے شیطانی خیال ہے تو کہتے ہیں ارادہ ارادہ تھا شہادت کا اور تھا الکائے شیطانی شیطان کی طرف سے آ رہا تھا کہ جب میں اس پر اول کروں تو یہ آتا ہے کہ میری مشق کے مطابق یہ الکائے شیتانی ہے اور نہ کروں تو بہت بڑی بات سا رہی ہے اس کو میں کیسے رد کروں پڑا میں نے اور فکر کیا کیا کیا, کیا تو میں با یہ بات بتائی گئی کہ تو جو دین کا کام کر رہا ہے اور روز کتنے کو سلمان کر رہا ہے دین پھیل رہا ہے اور جہاں جہاں جہاد ہو رہے ہیں تحریر کارکردگی وجہ سے تحریر کوششوں سے وہاں چندہ جا ہیں ہے بھی جا رہے ہیں اتنے مہازتری وجہ سے آباد ہیں شیطان چاہتے ہیں کہ ایک جان ختم ہو جائے اور سارے کام بند ہو جائیں تو لہذا آپ اس جگہ گیر ایف ایم کی ضرورت ہے کہ کون آدمی کس وقت کیا کام کرے کہ جو دینی کے لیے اور اس کی ذات کے لیے زیادہ مفید ہو یہ مار فتی سی کو کہتے ہیں مارفت بہت, بہت بڑی چیز ہے شریعت میں آجی کہ شریعت طریقت کے بعد مارفت زیادہ کھلتا ہے اور پھر مارفت بار چوتھے پڑھے کیا حقیقت چوتھے پڑھے کتاب میں کیا لکھا تھا جس کا شریعت طریقت حقیقت مارفت آخری درجہ مارفت وہ یہ چیز ہے کہ کس بار میں کون سا کام کروں جس میں میری ذات کا آفرت کا اور عمر مسلمہ کا سب سے زیادہ فائدہ ہو یہ بہت گہرا فیم اسی کے لیے مجاہدات کرتے ہیں پھر یہ فہم کھلتا ہے آدمی پر اس کو ریسیو ہوتا ہے تو فراست ایمانی کا گیا کہ تقرب فراست المومن فینبین اللہ تقربی توفیق اللہ مومن کی فراست سے ڈرو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کی توفیق سے بولتا ہے تو یہ چیز اصل ہوتی ہے لیکن نفس کی بزے نفس کی خواہشات کے وشے ہم چل رہے ہوں اور ہم کہیں کہ ہمیں فراستی ایمانی بھی حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اصل ہو جائے صاب اکرام کی مغولیت بھی اصل ہو جائے ان کی طرح قبولیت روا بھی اصل ہو جائے تو اس سے تو یہ بات نہیں ہوا کرتی تو کچھ مزوں کو کچھ چاہتوں کو کچھ چسکوں کو چھوڑو گے کچھ لوگ قربان کرو گے ان کے بعد یہ چیز حاصل اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کیونکہ فی کا تھا